السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہمارا یہ ایس ایم ای مینجمنٹ سلسلے کا دسواں لیکچر ہے میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں نائنتھ لیکچر کو آپ کی رہنمائی کے لیے اور ٹو اسٹیبلش ریلیشن بٹوین بوتھ دیز لیکچرس نامے لیکچر میں ہم نے جو تھا بیسیکلی کوآڈینیشن پڑھی تھی پالیسی کے اوپر ایشوز پڑے تھے ڈسکس کیے تھے اور جہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا وہ یہ تھا جی کہ منسٹریز جو ہیں مختلف ان کا کریکٹر کیا ہے کوارڈینیشن کے اندر پالیسی میکنگ کے اندر اور کس طرح سے ان کے ریسورسز تک ایکسیس کر سکتی ہے آ, کر سکتا ہے ایس ایم سیکٹر فائدہ اٹھانے کے لیے اور کس طرح یہ تمام جو ہیں یہ اسٹیک uh, ہولڈرز جو ہیں یہ ایک جگہ پہ کٹھے ہو کے ایک پالیسی کو ایک ٹریلر پارٹی کو ایک مستقل پالیسی کو بنا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کون سا ٹاپک ہے اور جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آئیے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نے جیسے اپنے گزشتہ لیکچر میں یہ گزارش کی تھی کہ لیبر انٹینسو انڈسٹری میں اگر ٹیکنالوجی آ جائے تو اس سے اچھا کمبینیشن کوئی نہیں ہوتا انڈسٹری کے لیے آئیڈیالائز کمبینیشن ہے ان ملکوں میں ترقی کے جہاں پہ لیبر انٹینسو انڈسٹری میں ٹیکنالوجی انڈیوس ہوئی ہے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ہم اگر بڑھاتے جائیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے تو اس میں ہماری جو منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی ہے اس کا یہ بڑا ایک اہم کردار ہے کہ وہ روشناس کرائے تھرو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس نئی ٹیکنیکس کو نئے ٹرینڈس کو اور جو نئی اس میں انوینشنز آتی ہیں انڈسٹری کے اندر اس میں اس پہ کام ہو رہا ہے کافی کام ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید اس پہ کام کیا جائے گا اگلا جو اس میں ہے جی پروینشل اور لوکل گورمنٹس کا کردار ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ تو ہماری جو حکومت ہے سینٹرل گورنمنٹ اس کے مطاحت میک میں ہیں جیسے ہمارے ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے سی بی آر جو ہے اور ہمارا اس طرح سے کچھ پرونشن اتھارٹیز ہیں لیبر میں بھی اور اس طرح لوکل ٹیکس اتھارٹیز ہیں ضلع کونسل ہے اور آپ کو اپنی لوکل گورنمنٹ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ آپ کو واسطہ پڑتا ہے اور ٹریو کے پرابلم ہیں اور بے شمار قسم کے اس طرح کے مسائل ہیں تو جب تک ایک چھوٹی سطح پہ یعنی یونین کونسل کی سطح سے لے کے ایک ڈویژن لیول پہ اور منسٹوریل لیول پہ جو کسی پروینس میں سپورٹ نہ ملے گی اس وقت تک کسی بھی اچھی پالیسی کا ایس ایم ایز کے لیے امید رکھنا خاصا مشکل کام ہے اس لیے ایک بڑا میجر جو ہے وہ کنسرن ہے ٹو ہیو املٹینیس سپورٹ آف پروینشل اتارٹیز اینڈ لوکل اتارٹیز ان سپورٹ آف پالیسی فارمولیشن which is uh, tailored for SME development یہ بھی ایک ہمارا میجر فیکٹر ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ایک اتارٹی آتی ہے جو ان سب چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے اور ان سب چیزوں کو فوکس کر رہی ہے وہ اسپیڈا ہے small از دا اسمال اینڈ میڈیم جو انٹرپرائز کی ڈیولپمنٹ اتارٹی ہے وہ اس کو فوکس اب اس کے ذرائع جو ہیں وہ بڑے لمیٹڈ سے ہیں اس کا جو فریم ہے جس کے اندر اس نے کام کرنا ہے وہ ایک کسٹمائز ایک فریم ہے جو اس کے اپنے ادارہ کار کے اندر رہ کے اس نے بنایا ہوا ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کا کردار تو یہ ہے کہ وہ پالیسی میکنگ کرے اس کا کردار تو یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو روشناس کرائے جو کچھ ہمارے وائڈز ہیں رہ گئے جو خلا رہ گئے ہیں ہمارے اسٹرکچر میں ڈیو ٹو لیک آف ٹیکنالوجی اور جو کلسٹر فارمیشن جیسے میں نے پچھلے لیکچرز میں گزارش کی تھی کہ مختلف چیزوں کو فسیلیٹیٹ کرے تو سمیڈا کا جو ہے کریکٹر وہ ہمیں دو جو ہے جگہ پہ ایس ٹو پوائنٹس ہمیں اس میں کافی جو ہے وہ اس کی جو ہے جان اس کے اندر محسوس ہوتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے وہ کیا ہے پروگرام کیا ہے جی جو اوورال سمیڈا کا سمیڈا کا بیسیکلی جو پروگرام ہے وہ میں نے گزارش کیا کہ دو اس کے مین جو ہیں وہ ایمس ہیں ایک تو ہے جی کہ ٹو پریپیر دی گورنمنٹ ڈاکیومینٹس اینڈ پالیسی دی ایس ایم ای ایک پالیسی بنانا جو کہ گورنمنٹ کے لیے جو گورنمنٹ کے بہاف ہے ایس ایم کے لئے اب میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ اس میں سمیڈا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اس میں ساری منسٹریز جو کنسرنڈ ہے جس کا ہم نے اسی لیکچر میں اور اسے اس پچھلے لیکچر میں ذکر کیا ان سب کی کوآرڈینیشن اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں بوتھ آن دا پرائیویٹ سیکٹر آن آن دا ان سب کی کوآرڈنیشن اور ان کی کنسلٹیشن کے بعد ہی سمیڈا جو ہے وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسی پالیسی بنائے جو ایک بڑی ہی اچھی پالیسی اور ایک لانگن لاسٹنگ پالیسی ہو ایس ایم ایس کے لیے تو بیسیکلی تو کام سمیڈا کا یہی ہے کہ وہ اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے اور یہ اس طرح کے جو رولز ہیں اور پالیسی ہے یہ بنائے لیکن پھر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ اس کے لیے دے نیڈ لاٹ آف ان پٹ اینڈ دے نیڈ لاٹ آف coordination and access to resources and of course cooperation from a number of departments which is on its way the many socio economic reforms key priorities ki discussion ki thi to usme basically ministry of jo uh, who industries and production usne secretary Red declare kiya hai to develop such a policy to hum ummeed karte hain ki hamari jo ministries hain sari ye apne apne satta pe isi جو ہے وہ آ... ان کو رہنمائی اور اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے کوارڈینیشن وہ فراہم کریں گی تاکہ یہ ایک جو بڑا بہت بڑا ایک جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکے اب یہ ہے جی کہ دوسرا جو ہے اس کا آ... کام سمیڈا کا وہ یہ ہے کہ وہ ایسے آ... ڈرافٹ کرے لاز اور لیجسلیشن اور ایسے رولز بنائے جو ایس ایم ایز کے لیے ہوں اب یہاں پہ آکے کے اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ایک اب لا کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو لیبر لاس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے میں نے جیسے گزارش کی تھی چھپن لا ہیں لیبر کے ففٹی سکس ٹیکس لاز ہیں آپ کو ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے آپ کے پرویلنگ جو سٹرکچر ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جو اتنا بڑا ایک سیکٹر ہے جو ہے ایس ایم کا کہ اس کے لیے جو موجودہ سٹرکچر ہے وہ بڑا بسہ ہو جاتا ہے بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جب ہم بات کر رہے ہیں لیجسلیشن کی اور رولز اینڈ ریگولیشنز کی جو کہ ہم ایس ایم ایس کے بنائیں اسپیشلی بنائے تو اس میں ان پٹ بہت سارے ڈیپارٹمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اس قسم کی ایک سچویشن ڈیویلپ نہ ہو جائے کہ کانفرنٹ اور کانفلکٹس ڈیولپ ہو جائیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جیسے اگر سمیڈا ایک رول بناتی ہے تو اٹ شوڈ بی ودا کانسنٹ آف لیبر منسٹری جب وہ لیبر کے لیے رول بناتی ہے اگر وہ ٹیکسیشن کے لیے کچھ ریکمینڈیشنز دیتی ہے تو شوڈ بھی ود دا کانسینٹ آف ٹیکس اتارٹیز اف دے آر کمنگ ٹو ٹیکنالوجی تو دین اٹ شوڈ بھی ود دا کنسنٹ آف منسٹری آف ٹیکنالوجی اینڈ ود دیئر ہیلپ تو جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ سارے کا سارا ایک کوڈینیشن اور کنسلٹیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی اسٹیک ہولڈرس کے بغیر اب یہ ہے جی ایشوز جو ہیں وہ کیا ہیں اس وقت ہمارے میجر ایشوز جو ہیں ایس ایم ای ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں اور ایشوز کی ہم بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جی کہ کس قسم کے وہ ایشوز ہیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم فی الحال جو ڈسکس کریں گے ایشو یہ شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم ایشوز ہیں لانگ ٹرم ایشو جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں جو میجر دو ایشوز آتے ہیں وہ پاپولیشن ہے اور ایجوکیشن ہے چونکہ ان کی پلاننگ جو ہے وہ بڑے لانگ ٹرم بیسز پہ ہوتی ہے اور اس کے لئے علیحدہ سے ایک پورا ایک پیرافرنلیا چاہیے ایک سسٹم چاہیے تو ہم فی الحال شارٹ ٹرم ایشوز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ شارٹ ٹرم ایشوز جو ہیں وہ ود انسپین آف 10 ایئرس uh, سے ہم ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں تو شارٹ ٹرم ایشوز جو ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے پالیسی کے اندر کہ جی کس طرح سے ہم uh, ایک ایک کر کے ہم نے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا لیکن وی جسٹ ٹسٹ دیٹل یو نو ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ایک جو ٹیپ آف دا آئس برگ جسے کہتے ہیں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا ہم اب ذرا مفصل طریقے سے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان ایشوز کا ایکچولی ان دا ریئل سینس بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو حل کر سکتے ہیں تو ہم ان ایشوز کو دیکھتے ہیں پھر ہم ان ایشوز کے ساتھ جو ریلیٹڈ پرابلمز ہیں پبلک سیکٹر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ان کو ملا کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ممکنہ حل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے پہلا سب سے بڑا ایشو جی ہے بزنس انوالومنٹ کا میں نے جیسے گزارش کی تھی یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے میں بات پاکستان کی نہیں کر رہا میں بات بنگلہ دیش کی نہیں کر رہا میں بات سری لنکا کی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں جاپان کی میں بات کر رہا ہوں انگلینڈ کی کہ جو بہت ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے بھی اپنے سسٹم کو ایس ایم ای سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسپیشل پالیسی بنائی اور اس پالسی کے تحت ان کو ٹیلرڈ میڈ کیا to cater for that sector بسن یہاں پہ ہم ایگزامپل دیتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتا ہوں انگلینڈ کی یوناٹیڈ کنگڈم یوناٹیڈ کنگڈم میں small انڈسٹریز کا جب انہوں نے دیکھا کہ جی ان کی اسٹیکس کس طرح کی ہیں ان کے پرابلم کس طرح کے ہیں ان کی جو سرٹن failures ہیں وہ جب فائنینشیل فیلورز ہیں جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں ان کا بگ انڈسٹری سے لارج انڈسٹری سے تو اس کا ایک ڈفرنٹ سا ریزلٹ ہے ان کی جو لیبر پرابلم ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں ان کی ٹیکسیشن پرابلم جو ہے ریٹیلرز کی اور چھوٹی انڈسٹریز کی یہ ڈفرینٹ ہے تو انہوں نے یوناٹڈ کنگڈم نے ماڈل جو تھا وہ بنایا جس کو انہوں نے کہا کہ تھنک سمال فرسٹ ماڈل ہم اس کو کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تھنک سمال فرسٹ ماڈل جو ہے وہ کیا ہے یو کے کا یہ ماڈل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ سب سے پہلے جب آپ کوئی بڑی پالیسی بنائیں آپ کوئی اصلاحات نافذ کریں آپ کوئی فیصلہ کریں چاہے وہ ٹیکسیشن کے زمرے میں ہو چاہے وہ لیبر لاس کے زمرے میں ہو تو سب سے زیادہ پہلے آپ نے جو پرائرٹی دینی ہے وہ سمال انڈسٹریز کو دینی ہے تھنک آف اسمال فسٹ پہلے چھوٹے کا سوچیں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ہی وہ کوئی پالسی بناتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ ہماری چھوٹی سنتوں پہ کیا پڑیں گے تو اسی وقت ہی اس پالیسی کو اس طرح سے ماڈیفائی کر دیتے ہیں کہ اس کے کم سے کم اثرات جو ہیں وہ آہ ظاہر ہوں سمال انڈسٹریز پہ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں جی کہ اس کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ جو ہے وہ نہ ہو یعنی اس پالیسی کا جو ہے پچھلے جو چل رہا ہے مثلا ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک انڈسٹری نے قرضہ لیا دس سال پہلے چھوٹی انڈسٹری ہے وہ نہ چل سکی تو اور وہ آہ کچھ عرصے کے بعد ڈیفالٹ کر گئی اب یہ ہے کہ انہیں گریس پیریڈ چاہیے انہیں ایک ریٹس میں کمی چاہیے انٹرسٹ ریٹس میں کچھ ان کو شاید کوئی ریہیبلیٹیشن کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہو تو جب یہ لاز بنائیں گے انگلینڈ میں جو بنائے تو انہوں نے اس طرح سے بنائے کہ جی وہ انہوں نے یہ مد نظر رکھا کہ یہ جو ریٹروسپیکٹو اس کا افیکٹ ہے وہ بھی ہو یعنی پچھلے لوگوں کو پالیسی کے اندر بھی فائدہ مل سکے اور ان کو ایک گریس پیریڈ مل سکے تاکہ وہ فعال طریقے سے آگے آئیں اور اپنی انڈسٹری کو اس گریس پیریڈ میں ریسٹینڈ کر سکیں تو انہوں نے ایک جو ہے کسٹمائز پالیسی جو ہے اس کو بنایا جس کا فائدہ کہ بہت زیادہ جو ہے ہوا تو ہمیں بھی ضرورت ہے ایک ایسی پالیسی کی جو کہ اسپیشلی ڈیزائن ہو ہمارے سسٹم کے لیے پھر ان کا جو ایک میجر جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب وہ ایسے یونٹس جو پہلے افیکٹڈ ہیں یا وہ کسی وجہ سے کوئی نقصان اٹھا چکے ہیں تو ان سے کنسلٹ کریں پالیسی بنانے سے پہلے کہ جناب آپ کو یہ جو نقصان ہوا تھا اس کے پیچھے وٹ آر دا ریزنس اگر وہ ریزنس جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کو نیکسٹ پالیسی میں کور کیا جا سکتا ہے اور اس کی ریمیڈی جو ہے ریمیڈل میرز کے جا سکتے ہیں تو کیوں نہ اس کو کیا جائے یعنی آپ ایک شخص جو یا ایک انڈسٹری جو ایک نقصان اٹھا چکی ہوتی ہے اس کو بڑا اس کا تخت تجربہ ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹ فار کرنا اور اس کا فائدہ اٹھانا اور اس کو اس طرح سے اگلی پالیسی میں لے کے آنا کہ زیادہ اس کو جب آن... یعنی وہ تجربہ رپیٹ نہ ہو دوبارہ وہ لوگوں کو وہ ایکسپیرینس سے گزرنا پڑے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ جب پالیسی بنائیں ایشوز میں کہ آپ افیکٹڈ لوگ جو ہیں ان سے کنسلٹیشن ضرور لیں تاکہ ان چیزوں کی یہ ریپیٹ نہ ہو چیزیں اور ان سے جتنا بچا جا سکے ہم بچیں ایسے ادارے جو بدقسمتی سے کسی ریزن سے وہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے وہ فورس میں یور ہو سکتی ہے فورس میں یور میں عرض کر دوں ایک ایسے یہ ایک اصطلاح ہے بزنس کی جو آپ کی ہیومنلی کنٹرول سے باہر ہیں جیسے کہ خدا نخواستہ جنگ ہے کوئی جو کوئی ناگہانی آفت زلزلے کی صورت میں یا کوئی سیلاب کی صورت میں آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح سے افیکٹ ہوئی ہو کہ جی جو اس کا چلانے والا ہے اس کے کنٹرول میں وہ نا ہوں فیکٹرز جس نے ان کو افیکٹ کیا ہے تو اس کے لیے پھر وہ کنسلٹیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور ان کو پھر ایک طرح کا انگلینڈ میں یہ بڑا یہ طریقہ رائج ہوا کہ گریس پیریڈ دیا گیا کہ جناب اس پرسی کے تحت ہم آپ کو اتنا ٹائم دیتے ہیں یہ آپ کو انسینٹیو دیتے ہیں آپ اس کو ریکٹیفائی کر لیں اور جو افیکٹڈ ایریا آپ کا ہے اس کو آپ ٹھیک کر لیں تاکہ آپ بھی ایک ٹول بن سکیں کارآمد ان دی پروگرس آف ایکانمی ان آف دا کنٹری تو یہ ہمیں بھی یہاں پہ یہ جو طریقہ ہے اپنی پالیسی میں ایشوز میں اس کو ذرا مد نظر رکھنا ہے کہ جناب کس طرح سے ہم نے اس ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے اپنی پالیسی کے اندر اب یہ ہے جی ایک بہت بڑا نقطہ جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہمارا جو بیسیکلی سٹرکچر ہے اس میں سینٹرلائزیشن بہت ہے میں بات کر رہا ہوں بیروکریٹک سٹرکچر کی اچھا اب دیکھنا اگر آپ اس پہ دیکھیں غور کریں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آیا اتنی سینٹرلائزیشن کیوں آئی کیا میتھڈ تھا کیا اس کے پیچھے کیا ریزن تھے جس سے اتنی زیادہ سینٹرلائزیشن آئی سینٹرلائزیشن بیسیکلی جب آتی ہے تو یہ نتیجہ ہے انسیکیورٹی کا اور انسیکیورٹی بیوروکریٹس میں پروڈیوس کرتے ہیں ان اور جو اپرچونیسٹ پروفیٹ سیکنگ سیم لٹریٹ بیورو جو ہیں انٹرپرینور ہیں ہمارے کچھ بھائی تھوڑے سے وہ آ, مس لیڈ کرتے ہیں آ, جو ریسرچ میں آیا ہے اور اس سے ایک سینس آف انسیکیورٹی پروڈیوس کرتے ہیں کہ کمانڈ جو ہے ہمیشہ وہ سینٹرلائز رہے انڈسٹریز کے اندر یعنی آپ اگر ٹیکس اتارٹیز ہیں تو ان کی سینٹرلائز کمانڈ ہے آپ کو کوئی جو بینیفٹ ہے وہ نچلی سطح پہ نہیں ملے گا سینٹرلائز کنٹرول ہے اس طرح آپ کے جو انسینٹو ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے آپ کے بڑے جو سارے فیصلے ہیں یہ ایسی سطح پہ نہیں ہے جہاں پہ ایک آدمی اٹھ کے جا کے ایک آدمی کو کہہ سکے سر مجھے یہ تکلیف ہے اور مجھے یہ پرابلم ہے اس کو حل کریں تو یہ جو سینٹرل کمانڈ ہے اور یہ جو سینٹرل کیا کہتے ہیں عمل دخل ہے جو بیرئرز کا بٹوین اسمال انڈسٹری اینڈ دی ڈپارٹمنٹ جو کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ ایک بڑی uh, جو ہرڈل ہے بیوروکریٹک ہرڈر جو ہے یہ بیرئرز میں اس کو بہت بڑا اہمیت دی گئی ہے انٹرنیشنل ریسرچ نے اداروں نے دی ہے جس میں ورلڈ uh, بینک ہے آئی ایم ایف ہے اور دوسری جنسیز ہیں تو اس, اس کو ہمیں ایک بہت زیادہ جو ہے ہم وداؤٹ کمپرومائز ایٹ دی لاز آف کورس دے آر دا فسٹ دے آر جو لاز ہیں لیکن تھوڑا سا سینٹرلائزیشن کو ہمیں کم کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں تو ہم جی دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کیا ہے یہ ہے جی ریلیشنشپ بٹوین ایس ایم ای اینڈ اب بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایسم ایز کو کیٹر کرنے کے لیے جو انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہیں بہت چھوٹی ہیں تو انٹرفیس کے لیے صرف ہمارے پاس اس وقت میڈیا ہے یا کچھ اور ادارے ہیں جو کہ اتنے بڑے نائنٹی پرسینٹ جو انڈسٹریل بیس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ناکافی ہیں تو یہاں پہ پھر وہی جو ضرورت ہے وہ پیش آ جاتی ہے کہ جناب آپ جو ہے مختلف ٹریڈ ایسوسیشنس کو آپ کلسٹرس کو آپ چیمبر آف کامرسز جو ہیں فیڈرل جو ہیں ان کو اور اس کے علاوہ جو مختلف اداروں نے اپنی کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں مختلف سطح کے اوپر اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں ان سب کو انوالو کر کے تو ایک پہلے ان کی رائے لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس اپینین کو مختلف ڈپارٹمنٹس تک پہنچائیں اور وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ انٹریکٹ کریں سمیڈا کے ساتھ اور ایک جو ہے ایک ریلیشن شپ کی فضا بنے اب سمیڈا کا یہ ہے کہ اپنے دائرہ کار کے اندر وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن ان سٹیپس پہ جانے کے لیے دے have ٹو کم آؤٹ آف دیئر گیون مینڈیٹ جس کے لیے ہمیں uh, جو ہے تھوڑا سا اس کو ریسٹرکچرائز کرنا پڑے گا uh, ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وین وی ڈیمانڈ ایکسٹرا تھنگس فروم دیم تو وی give ٹو گیو دم اے نیو مینڈیٹ اینڈ آف کورس ود نیو پارس اینڈ دیٹ اگین ریلیٹس ٹو دیو اسٹرکچر اینڈ آل دیٹ بٹ اٹ ویٹ اس کی اتنی وقت, وقت ہے کہ اس کے اندر یہ چینجز جو ہیں وہ لائی جائیں بیسیکلی جی جو ریلیشن شپ ہے ایس ایم ایس کا اور گورنمنٹ کا یہ فلوڈ ہے جو میں نے پہلے لگا تھا کہ اس میں کچھ غلطیاں دونوں سائڈس پہ ہیں آ, یہ نہیں ہے کہ یہ ایک آ, کسی فرد واحد کا یا کسی ایک ایک سیکٹر کا یا کسی ایک انڈسٹری کا یا انڈسٹریز کے گروپ کا یا نہیں یہ بیسیکلی ایک ہوتا ہے ایسا کہ کچھ دونوں سائٹس پہ غلطیاں ہوتی ہیں جو آخر کار کسی اچھی پالیسی کے نتیجے میں پھر اس کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے وہ بائی لیٹرلزم کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں سیکٹرز کو لے آئیں ایک ساتھ اور بائی لیٹرل ان میں ایک انٹرفیس جو ہے وہ ڈیویلپ کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے ڈسکس کر سکیں اپنے مسائل کو اور اپنی ترجیحات کو اور اس کے مطابق اپنی جو پالیسی ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لئے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئیں اچھا جی اب یہ ہے کہ جی سینٹلائز کنٹرول ہے اس میں پھر ہم نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ سینٹرلائز کنٹرول ہے اس میں پھر کچھ مسلڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو ہماری جو بیوروکریٹس کو تھوڑا سا وہ جو الٹریٹ جو تھوڑے سے کچھ اور تھوڑے سے اپرچونسٹ کچھ لوگ ہیں انڈسٹی میں آف کورس ویری فیو لیکن ہم یہاں پہ ضرور کہیں گے جی کہ جہاں پہ یہ لوگ ہیں وہاں پہ وی ہے ویری گڈ پروفیشنلس وی ار گڈ پیپل آن بہت سائڈ ہمارے بیوروکریٹس بھی بڑے بڑے اچھے بڑے پروفیشنل بڑے آنےسٹ اور بڑے محنتی ہیں یہ بڑی اسمال سی فریکشن ہوتی ہے ہر ایک معاشرے میں جو تھوڑا سا ایک چیزوں کو جو ہے اس کے ایفیکٹ کو جو ہے وہ جو ہے خرا... نیگیٹوٹی کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہماری پازیٹیو فورسز اتنی اچھی ہیں کہ وہ اس کو پوری طرح سے کیٹرفا کر رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک بھی ایک بیسک ایشو ہے اس پالیسی کے اندر کہ جی ہمیں اس کو نمد نظر رکھنا ہے جو یہ ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آیا ہے اب ہے جی ایچیٹیوڈ پرابلم ایچی چور پرابلم کیا ہے ایچیٹیوڈ پرابلم یہ ہے کہ جی ایک آدمی جب ایک چھوٹی سطح سے وہ جب ایک بڑے آفس میں جاتا ہے ایک بڑے آفس آفیسر کے پاس جاتا ہے تو وہ بےچارا گیا ہوتا ہے ایک چھوٹی انڈسٹری سے آپ یہ ذہن میں رکھیں اس کی تعلیمی استعداد ان موسٹ آف دا کیسز وہ اس حساب سے ہوتی ہے اور جب اس کو ایچیٹیوڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دیٹ از ناٹ ا ویری پریزنٹ ایچیٹیوڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی میجارٹی آف کیسز مے بی از دا مینارٹی آف کیسز لیکن سروے میں یہ بات بڑی واضح طور پہ ہی ہے جی کہ وی ہیو ایچیٹیوڈ پرابلم وائل وی آر گوئنگ ٹو دی ڈفرنٹ corridors uh, decision maker corridors اور جب ہم بڑے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں ایچیٹیوڈ پرابلم آتا ہے ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی یا وہ رسپیکٹ کے علاوہ وہ ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں ایز اے اسمال انڈسٹری اور ایز اے میڈیم انڈسٹری تو ہمیں جناب جو ایچیٹیوٹ پرابلم ہے اس کو ویسے بھی آ, انسانیت کے لیول پہ بھی اپنے ملک کے اخلاقی ہماری جو اقدار ہیں ان کے لیول سے بھی اور ان کو مدد رکھتے ہوئے بھی مذہبی اقدار کو بھی ہمیں ایٹیچیوٹ کو ویسے ہی ایک جنرل سطح پہ اس کو اچھا کرنا چاہیے ہر ایک کے لیے آ, یہ ایک اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی پالیسی میں یہ دیکھیں گے اور میں نے جہاں گزارش پہلے کی تھی کہ ہمارے ایسے بھی بے شمار میجارٹی میں نے گزارش کی تھی کہ اچھے بھائی ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے اکموڈیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اب جو مسئلہ ڈسکس کرنے والا ہے یہ بڑا میجر مسئلہ ہے یہ ہے جی لینگویج بیریئر اب میں انگلش کی بات نہیں کرتا میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک پروفائل ڈسکس کریں آ, کسی کے ساتھ سروے کے اندر آ, میں اسپیشلی یوں تو سارا ملک ہمارا اپنا ہے ماشاءاللہ میں بات کر رہا ہوں چلیں جی ہم بات کرتے ہیں شیالکوٹ گجراوالہ فیصلہ آباد گجرات انڈسٹریل ایریاز تو نیٹو لینگویج جو ہے یا سندھ میں ہمارے بلوچستان میں نیٹیو لینگویجز جو ہیں وہ سب جانتے ہیں اب انگلش کا حصول جو ہے وہ ذرا سا تھوڑا سا مشکل کام ہے اس لیے کہ لٹریسی لیول جو ہے وہ بڑا کم ہے جو سمال انڈسٹریز کے اونرز کے اندر اب ہماری ساری پالیسیز ہمارے سارے ریگولیشنز ہمارے سارے ورکنگ پیپرز ہمارے سارے لاز ہمارے سارے رولز ایون ان کی ریمیڈیز جو ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا سارا جو پیپر ورک ہے بیسیکلی دیٹ از ان انگلش اب اس کا سمجھنا اس کو جو ہے وہ مینٹلی اپنی اسپرچل فریکوینسی پہ لا کے اس کو کمیونیکیٹ کرنا وہ بڑا مشکل ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بیسیکلی پالیسی میکنگ ہے یا ایسی چیزیں جو میٹر کرتی ہیں کسی بھی آ, اس کے اندر پالسی uh, میکنگ کے اندر یا جو لاز ہیں لیجسلیشن ہے جو یا مختلف قوانین ہیں جو ایفیکٹ کرتے ہیں کسی انڈسٹری کو یا آپ نے انہیں عمل درامد کے لیے کسی کو پیش کرنا ہوتا ہے جب ایک آدمی اس کو سمجھے گا ہی نہیں اس کو پڑھے گا ہی نہیں میں اس کی آپ کو ایسے مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک پالیسی بناتے ہیں جو بے شک ایک بندے کے فائدے کے لیے ہے اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھ سکے تو اس کا فائدہ وہ اٹھا نہیں سکے گا تو ضرورت یہ ہے کہ لینگویج بیریئر جو ہے اس کو دور کیا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ آفیشل سطح پہ یا ریسرچ یہ نہیں کہتی کہ افیشل سطح پہ اس کو خدا نخواستہ ایلیمنیٹ کیا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو لوگوں کی آسانیاں کے لیے ہیں جو پالیسیز ہیں جو لوگوں کو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں فار بیٹرمنٹ جیسے اپنی کوالٹی کنٹرول کے لیے ٹیکسیشن کے لیے یا لیبر لاس کے لیے یا جو ایس ایم ایز کی لینڈنگ ہے ان کے لیے یا کوئی اور بورنگ ہے یہ سارا ان کو کم سے کم آسان بنا کے اردو میں ضرور جو ہے وہ شائع کیا جائے تاکہ لینگویج بیریئر کا مسئلہ جو ہے جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ حل ہو سکے تو ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جب ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یہ پالیسی بنائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہماری قومی زبان اردو میں بھی ساتھ ساتھ شائع کیا جائے گا تاکہ عام آدمی جو ہے عام انڈسٹریز جو ہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے سیمی ہے وہ بھی اس کو پڑھ کے اس کے فائد سے مستفید ہو سکے تو یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہوگا پھر ہے جی کہ جو لاز ہیں سارے اور جو میٹیریل ہے جو سپورٹ کرتا ہے انڈسٹری کو یہ سارا اسپورٹو میٹیریل جو ہے نا وہی بات لینگویج بیریئر کی ہے وہ انگلش میں بھل ہے اب ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے تھوڑا سا ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کرنی ہے تو آئی ہیو ٹو کنسلٹ سم بک اور آئی ہیو ٹو کنسلٹ سم پیپر تو وہ جب کنسرن انسٹیٹیوشن کے پاس جاتا سے ہی از گوئنگ ٹو سی پی سی ایس آئی آر اور سینٹرل لیبس اور کسی بھی ادارے کے پاس اس کو جو بھی مٹیریل ملے گا مل تو جائے گا لیکن وہ بیسیکلی کیا ہوگا کہ وہ اس کی جو لینگویج ہے وہ انگلش ہوگی اب اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ اس لینگویج کو یا تو وہ ٹرانسلیٹ کسی سے کرائے ٹرانسلیٹ کرا کے وہ سمجھے پھر اسی طرح جو ہمارے فارمس ہیں بڑی چھوٹی سطح پہ بھی ایون جو وہ سارے انگلش میں ہیں ہمارا ابھی ریسنٹلی جب مردم شماری کا سلسلہ ہوا اور یہ شناختی کارڈ بنے تو اس میں یہ بڑی خوشائد بات تھی کہ جو اردو میں ساری وہ تھی اور لوگ بڑی جلدی اس کو جو تھے انہوں نے اس کو حل کیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بیسک انفارمیشن ہے جو بیسک پول ہے انفارمیشن کا اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اردو میں تاکہ ہر بندے کی جو ہے ایک سمال انڈسٹریز والے کی جن کا تھوڑا, تھوڑا سا جو ایجوکیشن تھریش ہولڈ ہے وہ لو ہے تو ان کی, ان کی جو ایکس تک وہ, وہ, ان کی ایکسیس, وہ اس تک کر سکیں اس انفارمیشن پول تک تو یہ جناب ایک بہت جو ہے وہ میجر مسئلہ ہے اور کہ اپنے ہم لاس کو ریگولیشنس کو اور اپنے انفارمیشن سیٹ اپ کو ہے اس کی جو لینگویج ہے اس کے بیس کو چینج کریں اور ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ جب کوئی ہم اس کو کنوے کرتے ہیں پڑھنے کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے چھوٹے انڈسٹری لسٹ کو تو یہ ایک اس میں بڑا میجر پوائنٹ ہے پھر بات کوئی زیادہ وہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے لیکن وہی ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں مختلف قسم کی ٹیکسیشن کی ڈاکومنٹیشن ہے آپ کی ڈیبر کی ڈاکومنٹیشن ہے اور آپ کی مختلف قسم کی قرضہ جات کے لیے اپلائی کرنے کی ڈاکومنٹیشن ہے جہاں زرعی بینک نے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن کو ہی اردو میں کر دیا اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے میں کس بات پہ یہ رضامند ہوا ہوں یا کیا چیز میرے خلاف جا رہی ہے اف کورس ہوتا تو یہ ہے کہ وہ سمجھ تو جاتا ہے کسی نہ کسی کی بات لیکن بڑا فرق ہے کسی بات کو ذاتی طور پر خود سمجھنے میں اور کسی کی زبانی سمجھنے میں تو جو بندہ خود ایک پڑھ کے چیز کو آگے جائے گا تو وہ زیادہ جو ہے وہ کانفیڈینٹ ہوگا زیادہ اچھے طریقے سے اس کو وہ کر سکے گا اکاؤنٹفا کر سکے گا تو ضرورت ہے کہ جو فنڈامینٹل uh, ڈاکومنٹیشن ہے uh, وہ ہمارے uh, ان بھائیوں کے لیے جو سمال uh, انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں uh, ان کے لیے ان کو اردو میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ uh, uh, کیا جائے تاکہ uh, جو ان کی رہنمائی ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے وہی مسئلہ آ جاتا ہے جی گورنمنٹ سیکٹر پریکیورمنٹ کا اس کو ہمیں انکریز کرنا ہے پالیسی کے اندر یہ ایک آپشن رکھی جائے کہ جو پیداواری صلاحیت ہے کسی بھی چھوٹے ادارے کی اس کو گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خریدے تاکہ ان کی جو ہے پرافیٹیبلٹی اور ان کی جو وائبلٹی ہے وہ بڑے پروجیکٹس کی میں سے گزارش کی تھی صرف چار پرسینٹ ہے ہمارے ملک میں اس کی جو پبلک سیکٹر میں اس کی پرکیورمنٹ جو ہے ایس ایم ایس کی اور اس میں پھر میں نے یہی کہا تھا کہ پرائز ایشوز جو ہیں اس کے بارگیننگ ایشوز وہ چھتیس ہیں کہ جی جو جب بارگیننگ ایشوز پہ آتی ہے بات یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ریڈیوس فگرز ہے چار کی اس کے جو فیکٹرز سامنے آتے ہیں اس میں جو ہمارا سروے ہے اس کے مطابق چتیس پرسینٹ بارگیننگ ایشوز ہیں اور تقریباً چوتیس جو ہے وہ کریڈٹ کے ایشو ہیں کہ چھوٹا بزنس مین اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پبلک سیکٹر کے اوپر پرکیورمنٹ کے دوران بڑا کریڈٹ جو ہے اصل ایک محکمے کو وہ چیز بیچتا ہے تو اس میں بل بنے گا بل کے بعد وہ انوائس پاس ہوگی پھر اس میں اسٹیپس ہیں سرکاری پھر کرتے کرتے وہ پھر اس کا چیک بنے گا مطلب وہ ایک تین چار مہینے کا ایک اکسرسائز ہے جس کے لیے ایک چھوٹا بزنس مین ظاہری طور ہے اس, کا اس کے پاس اتنا سرمایہ یا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سرکل کو اس کے مطابق چلا سکے اس کو بھی ہمیں پالیسی ایشوز کے اندر ایک جگہ دینی پڑے گی کہ پبلک پریکورمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو اور اس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس کو یعنی ڈیزائن کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دی ایس تو یہ ایک عام نقطہ ہے پھر آ جاتا جی ٹیکسیشن ایشو ہماری جو بیسیکلی نہ صرف ہمارا بلکہ یہ پوری دنیا میں چاہے وہ ڈیویلپ کنٹری ہو چاہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہو یہ ٹیکس کا پرابلم جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے اچھا ٹیکسیشن کے پرابلم میں یہ ہے کہ جی سب سے بڑی شکایت جو ہے ایون مغربی مالک میں بھی یہی لوگوں کو ہے جی کہ وی ہیو ویری ہائی ریٹ آفس taxes بہت زیادہ ہیں ان, ان کے جو ٹیکس ریٹس ہیں ہمارے جو ایشوز ہیں ہمارے ملک میں وہ تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں ڈفرینٹ اس طریقے سے کہ میں نے پہلے بھی اپنے لیکچر میں گزارش کی تھی کہ وی آر لونگ ان این انڈاکومینٹڈ اکانمی انڈاکومینٹڈ سے مطابق ہماری بکس جو ہیں حساب کتاب کی بک اس کا بڑا فقدان ہے اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ جب اسمال انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں اور میڈیم انڈسٹریز کی جو کہ نوے پرسنٹ ہیں اس ملک میں جب ان, ان کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک تو ریگولر امپلائیزر رکھ سکیں جو بک کیپنگ کا کام کریں یعنی اکاؤنٹینٹس ٹرینڈ رکھ سکیں دوسرا پھر ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں وہ ان کو پی نہیں کر سکتے پھر تیسرا یہ ہے کہ ان کیس آف کانفلکٹس ٹیکس ایڈوکیٹس ہیں اتارٹیز ہیں ان تک جانا پڑتا ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ٹیکسیشن جو ہے یہ بڑا میجر ایشو ہے اس سلسلے میں تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں جی کہ اس کی کیا کیا مشکلات ہیں اینڈ ہاؤ دے افیکٹنگ دی ایس ایم ایز وہی بات جو میں نے پہلے کی نمبر ون ہائی ریٹ اف ٹیکسیشن یہ چاہے آپ اس کو ایک جنرل کمپلینٹ کہہ لیں سچی ہے یا جھوٹی ہے لیکن ہر بندہ یہی کہے گا it is not in پاکستان اونلی اٹ از ان امیرکا اٹ از انگلینڈ اٹ از ان ایوری کنٹری یہ جی ٹیکس بہت ہائی ہے ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے پھر وہی کہ جی ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو یہ بہت بڑی شکایت ہے کہ جناب ہمیں جو اتنا بڑا ایک سارا سال کام کرنا پڑتا ہے بک پنگ کا ٹیکس کی ادائیگی کے لیے تو ہمیں بنی کر کے اسے نجات دلائی جائے یعنی ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور کنسلٹینٹس جو ہمیں ٹیکس کے اصول بتائیں اور ہمیں وہ مختلف ہائر کرنے پڑے پروفیشنل کوسٹلی اپنی محدود انکم میں ہمارے لئے پاسبل نہیں اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہمارا جو ٹیکس بیس ہے وہ نہیں بڑھ رہا اس کی صرف ایک بیسک ریزن یہ بھی ہے کہ جو چھوٹے ادارے ہیں ان کے لئے یا تو کوئی الٹرنیٹو جو ہے وہ سسٹم بنایا جائے جو سستہ ہو فکس ٹیکس کا کوئی سسٹم کیا جائے وہ اتنی بڑی جو فورس ہے کام کرنے والی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے وہی بات جو میں نے پہلے گزارش کی کہ ہائی کاسٹ آف بک کیپنگ جو ہے اس کو اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ ان کے لئے مشکل ہے افورڈ کرنا بلکہ ناممکن ہے اس لیے اس میں پرابلم جو ہے ٹیکسیشن کے وہ رہیں گے اس وقت تک جب تک اس کا کوئی الٹرنیٹو جو ہے وہ نہیں آئے گا ٹائم اب اتنا ٹائم لگتا میں نے ایک گزارش کی تھی کہ چھوٹی انڈسٹری میں نارملی اونر جو ہوتا ہے نا وہ होता بھی ہوتا ہے وہی بچار اکاؤنٹینٹ بھی ہوتا ہے وہی بعض اوقات مین جیسے ریٹیلر, ریٹیلنگ میں وہ اونر جو ہے وہ ورکر بھی ہے وہ مینیجر بھی ہے وہ سب کچھ وہی کرتا ہے اسی طرح اسمال انڈسٹریز میں ہوتا ہے کہ جو اونر ہوتا ہے وہ پارٹ آف میجر پارٹ آف جو ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن کی فسٹ اسٹینڈ نالج اس کے پاس ہوتی ہے تو جب اس کا سارا ٹائم جو ہے وہ ان پرابلمز میں گرے گا جی کہ ٹیکسیشن کے مسائل ہیں مجھے اس آفس میں جانا ہے میں نے اس آفس میں جانا ہے مجھے آج یہ کرنا ہے تو وہ اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اس میں بہت ویسٹ ہوتا ہے اور دین وی ہیو ویری لیس ٹائم لیفٹ فار اوور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ان انڈسٹری تو یہ ٹائم فیکٹر کو بھی ٹیکس ایشوز میں ہم بات کر رہے ہیں ایک اکیلے ٹیکس ایشو کی وائلڈ میکنگ اے پالیسی فر ایس ایم اور پھر اس کے آگے جو ایک ٹیکس ایشو ہے اس کے اندر جو امپیڈڈ پرابلم ہے ان کی تو یہ ذرا ذہن نشین رکھیے پھر کہتے ہیں جی اس کی ایک فیسلوجیکل کاسٹ ہے جسمانی کاست ان شیپ آف اینزائٹی ازتراب ڈپریشن ذہنی پریشانی اور ایک فوبیا ایک ڈر ان کے ذہن میں رہتا ہے جی ایک اے, اے, ٹیکس کے پرابلم ہوئے اس سے اینزائٹی ہوئی سٹریس ہوا مینٹلی ڈسٹرب ہوئے وہ یہاں پہ شاید اس کی ویلیو نہ ہو لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اس کو بہت بڑا ایک فیکٹر گنا جاتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹریسڈ اور ایک اے, آپ فیزولوجیکل کاسٹ پے کرتے ہیں اٹ از اے ویری ہائی کاسٹ ویری ہائی کاسٹ مور دین مانیٹری کاسٹ فار اے پرسن ٹو بی پیڈ فار اینی ریزن آئی مین دیٹ از اے ویری ہائی کاسٹ تو یہ ہمارے سروے میں یہ ایک شکایت آئی ہے جی بہت لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اتنی ذہنی ازیت سے گزرنا پڑتا ہے جب ہم ان پروسیس سے گزرتے ہیں ٹیکسیشن کے اور ہم, ہم ایک ہیمیلیشن سے گزرتے ہیں ڈور ٹو ڈور ایک ل... کہتے ہیں جی ان کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں پرسوں ہیں جی کل ہیں تو چھ چھ سات سات مہینے ایک ایشو کے پیچھے جب بھاگنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں جی کس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو پے اے کاسٹ کاسٹ ان شیپ آف اینزائٹیز ڈپریشن فوبیا یعنی آپ کی جو پریشانیاں ہیں جو آپ اس وقت اٹھاتے ہیں اور وہ جو ایک سلسلہ ہے مایوسیوں کا اور ایک جو ایک مینٹل جو ٹارچر انہیں ملتا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے وچ ون ہیز ٹو پے فار دیٹ سسٹم تو ان شاء اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پالیسی میں اس کو بھی مد رکھا جائے گا ٹیکس پالیسی میں جب ٹیکس ایشو آئے گا ایس ایم ای میں کہ جناب کو اتنا آسان طریقہ بنا دیا جائے کہ وہ ہنسی uh, خوشی جائیں ہنسی خوشیاں اور uh, جو ہے ایٹ uh, لیسٹ جو آنےسٹ uh, لوگ ہیں وہ دے کین لو ود دا پیس وہ کہتے ہیں جی کہ ستاسٹھ پرسینٹ سروے کے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ٹیکس جو ہے انٹرپرز نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی پرابلمیٹک ایشو uh, ہے کس طرح سے چھپن پرسینٹ نے کہا جی کہ یہ جی جی کرنچ ہے بزنس کرنچ ہے یعنی ہمارے بزنس کو اگر ہم کہیں کہ جی uh, یہ نگیٹوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا دبئی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ففٹی سکس پرسینٹ آف دی انٹرپرائز دس کے جناب یہ جو ہے ہمارا ٹیکسیشن کے مسائل ہیں 56% لوگوں نے کہا یہ ہمارے لئے بہت زیادہ جو ہے یہ باعث ہیں اس چیز کا یہ ہمارا بزنس جو ہے اٹس گوئنگ ٹوڈز نیگیٹوٹی اور یہ دن ب دن جو ہے یہ خراب ہوتا جا رہا ہے یہ مسخ ہوتا جا رہا ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے تو یہ ایک پھر اگین بڑا ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایشوز آف جو ہے ایس ایم ایز پالیسی میکنگ میں کہ اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں تو جناب 28 ایٹ پرسینٹ جو ہیں لوگ انٹرپرینور جو ہیں ان کی یہ شکایت ہے میں ایس ایم ایز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ٹیکس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں کمپیرزن کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اس میں جو ہے دوسرے پرابلم ہے ان کی نسبت جب ہم ہائی ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کی پرسینٹیج جو ہے وہ کم ہے آ, یعنی آ, وہ لوگ اتنے زیادہ اس پہ آ, وہ نہیں ہیں کنسرنڈ نہیں ہیں کہ ٹیکس کاسٹ پہ ہیں ٹوئنٹی ایٹ پرسینٹ گڈ نمبر لیکن دوسرے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہیں تو پالسی میں اس کو بھی ایک جو ہمیں ہے ایک کلیدی حیثیت دینی پڑے گی اس فیکٹر کو بھی پھر ہے جی کہ ہراسمنٹ جو ہے ٹیکس اتھارٹیز کی آن ایس ایم اس میں بہت قسمتی سے یہ ہر جگہ کامن نہیں ہے لیکن کہیں جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹے افسران صاحبان جو ہیں وہ جاتے ہیں فیکٹریز میں اور جا کے یا دفاتر میں جا کے تو وہ بہت ڈراتے ہیں بزنس مین کو کہ جناب یہ ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا آپ نے یہ فلام بک کمپلیٹ نہیں کی آپ کی بکس پوری نہیں ہیں آپ کو اتنی سزا ہو سکتی ہے یعنی وہ انفارچونیٹلی آئی ایم یوزنگ دس ورڈ اپنی آ, تھوڑا سا اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں ہراسمینٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو ان کی آ, جو ٹوٹل کیپیبیلٹی ہے اور ورکیبلٹی ہے یا ایک آؤٹ پٹ ہے ایز این انٹرپرنور اس پہ اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے تو یہ ایک جو ہے زیر نشین بات ہمیں ضرور ایشوز آف پالیسی میکنگ میں رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے ان کی سیلف ریسپیکٹ ضرور ملے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایز اے ای پاکستانی ایز اے ہیومن بین اور ہراسمنٹ جو ہے اس سے گریز کیا جائے تو یہ بہت زیادہ بات جو سروے میں ہے یہ بہت کامنلی جو ہے وہ سامنے آئی ہے دسواں ہے جی کہ 90% پرسینٹ آف فرمز ہیونگ لیس دین ون ملین جن کے ہیں جو انویسٹمنٹس ہیں یہ اسٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سب سے ہمارا جو ہے بڑا پرابلم جو ہے اور سب سے ہمارا جو میجر پرابلم ہے وہ ہے بک کیپنگ کی کاسٹ اس سے ہمیں یاد دلائی جائے اگین دے آر پوائنٹنگ آؤٹ ٹوڈس فکس ٹیکس جی ہم کس طرح سے بکس کے لیے اکاؤنٹینٹ رکھیں ہم ایک فیکٹری میں جہاں پہ مالک ہی اونر ہے مالک یا گالا کھولتا ہے وہی مینیجر ہے وہی بینک میں جاتا ہے وہی جا کے بازار سے پرکیورمنٹ کرتا ہے تو کس طرح سے وہ ایک اکاؤنٹنٹ بٹھائے اس کے بعد ایک ٹیکس کا بندہ بٹھائے پھر روز بکس مانیٹر ہوں پھر مطلب ایک مشکل بڑا ایک ایڈڈ کاسٹ ہے جس کے لئے سلوشن موجود ہے صرف تھوڑا سا کوڈینیشن کی ضرورت ہے تھوڑے سے غور کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے تو یہ ایک پالیسی میں ہمیں پوائنٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ جناب جو ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بک کیپنگ ہے یہ نچلے لیول پہ اس کا کوئی نہ کوئی متبادل حل جو ہے وہ نکالا جائے کیونکہ اس کی کاسٹ وہ پے کرنے کے قابل نہیں ہیں اسی نتیجے میں وہ ٹیکس کے بیس کو بڑھانے میں ایک کارآمد شخص یا کمپنی ثابت نہیں ہوتے تو یہ ہمارے کنسرن جو ہیں ان سے التماس ہے کہ اس پالیسی میں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے کیونکہ میں پھر یہاں پہ ایسا کروں گا کہ 90% انڈسٹری اس کے اوپر بیس کرتی ہے گیارہویں جو اس کی ہے اس میں ہے جی کہ ٹیکس بیسڈ جو ہے ہمارے ٹیکس کا وہ نہیں بڑھا ہمارا جو ٹیکس بیس ہے اس عرصے میں وہ نہیں بڑھا بے شک ایڈمنسٹریشن جی کے لیول پہ ہماری مینجمنٹ کے لیول پہ بڑی چینجز آئی ہیں لیکن ٹیکس بیس نہیں بڑھا یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں نہیں پڑا بات وہی آ جائے گی جو میں نے پہلے گزارش کیا ہے کہ ڈاکومنٹیشن پیپر ورک کی زیادتی ان جو ہے انٹرپرینورس اور اس کے ساتھ لاٹ آف بیریئرس ہراسمنٹ بائی دیوئر لیول اسٹاف آف دا ٹیکس اتارٹیز تو یہ ساری چیزیں جو ہے مل کے ایک ایسی جو ہے بیس کریٹ کر رہی ہے جو ٹیکس کو تو نہیں بڑھا رہا لیکن ایڈمنسٹریشن کو اور مینجمنٹ کی سطح کو بڑھاتا جا رہا ہے یعنی اوور ہیڈ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے بڑھتے جا رہے ہیں ان کی مینجمنٹ کا لیول بڑھتا جا رہا ہے لیکن ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا تو یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے اور اس پہ تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے ٹیکس اتارٹیز کو کہ جناب کیوں ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھ کیا اس کے لیے ہمیں کوئی ٹیکس اسکیم چلانی چاہیے یا یہ جو نوے پرسینٹ لوگ ہیں انڈسٹری جو اس بار ایس ایم ایز کے اسے ملک کے جو, جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو ہم ایس ایسا انسینٹیو دیں کہ یہ ایک والنٹیئرلی جو ہے وہ ٹیکس کی طرف آئیں اور وہ آئیں گے ضرور آئیں گے ان کا اپنا ملک ہے سب محبت وطن پاکستانی ہے صرف ضرورت ہے ایک اچھے مربوط نظام کی جو ان کو اس رستے پہ آسانیاں پیدا کر کے چلا سکے بارہواں فیکٹرز ہے جی کہ ریٹیلرز اور جو چھوٹے نسلسٹ ہیں وہ وہی بات جو میں نے پی وہ کہتے ہیں جناب آپ ایک فکس ٹیکس کر لیں اور ہم ہر مہینے یا ہر سال یا جیسے بھی آپ ٹرمز اس کی واضح کرتے ہیں ہم اس طرح وہ جمع کرا دیا کریں گے بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ اسسمینٹ کریں اسسمنٹ کر کے ہماری بکس کو دیکھیں ہمیں ایک نئے جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایک ایویڈینس کریٹ کرنے پڑے اور جس کے لیے میں نے پہلے جیسے گزارش کی تھی کہ بک کیپنگ کا فقدان ہے تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے جی کہ اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب بے شک کا فکس ٹیکس کر لیں لیکن ہمیں اس جو ہے ہرڈل سے بچائیں کسی نہ کسی طریقے سے تینوں اس میں فیکٹر ہے جی کہ ٹیکس فارم جو ہیں وہ صرف کی جاتی ہیں ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ اور مینجمنٹ کے لیول پہ وہ اس لیول پہ نہیں کی جاتی کہ ایک ٹیکس پیئر کو فسیلیٹیٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کو کس طرح سے آسانیاں بہم پچانی ہیں ڈاکومنٹیشن میں اور بیرئرز میں اس طرح سے اس کو آسان ترین حالات پیدا کرنے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس بیس کو بڑھا سکیں اسی لیے ٹیکس نہیں بیس بڑھا کہ جو چینجز ہوئی وہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ ہوئی مینجمنٹ لیول پہ ہوئی نچلی سطح لوگوں کو آسانی فراہم نہیں کی گئیں تو ایس ایم پالیسی میں یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے جب یہ پالیسی فارمولیٹ ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو ایک نقطہ ہے یہ بڑا اس میں جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے چودہ اس میں ہے جی کہ جو ہے وہ دیے جائیں مختلف قسم کے انسینٹو لیے کہ ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں ابھی وہ انفارمل اکانومی میں ہیں فارمل اکانومی میں نہیں آئے تو ان کو ایسے انسینٹیوس دیے جائیں اسپیشل پالیسیز میں جس کے ذریعے وہ اپنی پروڈکٹیو کو بڑھا سکیں اپنی جو ہے وہ پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں اور مزید اپنی جو ہے اس کو کارکردگی کو بہتر کر کے وہ ایک اس ملک کا ایک کارآمد انڈسٹریل سیکٹر بن سکیں ہم نے ابھی اسی سلسلے میں جو مختلف ڈسکس کیے ہیں محکموں کا اور منسٹریز کا ذکر کیا ہے ہم نے ٹیکس ریفارمس پہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم نے اسی ایشو کو ڈسکس کرنا ہے ہم ٹیکس ریفارمس کو یہیں سے شروع کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں اور ہم یہ دیکھیں گے جی کہ کی کیا پاسبل میئرز ہیں جو لے کے ہم ٹیکس ریفارمس کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں ایس ایم ایز کے لیے اور کس طرح سے ہماری جو پالیسی میکنگ ہے ٹیکس فورس ہے وہ کس طرح سے اس کو انکارپریٹ کرے اپنے سٹرکچر کے اندر کہ جی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس سے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس پے کریں اور کم سے کم جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا کرنا پڑے جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہراسمنٹ ہے ڈاکومنٹیشن ہے پھر ان کی ٹائم ہے پھر ان کی انگزائٹیز ہیں فیزولوجیکل کاسٹ ہیں تو ہمیں اتنا انشاءاللہ اللہ ضرور اللہ تعالی کی مہربانی سے یہ ایسا سسٹم واضح ہو جائے گا گورنمنٹ بڑی ایفٹ کر رہی ہے تو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں سٹوڈنٹس پھر یہیں سے شروع کریں گے ٹیکسٹ کے ایشو سے آپ کا جو اگلا لیکچر ہے یہاں پہ میں پھر بتا دوں کہ جب آپ یہ لیکچر سونا کریں تو بعد میں اس کو ضرور اپنی لینگویج میں لکھا کریں ریویو کیا کریں اور خوب دل لگا کے پڑھیے اپنے گھر والوں کا اپنا خیال رکھیے میں آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں